بما آتاهم ربهم ربهم عذاب ان کا رب انہیں جو نعمتیں دے گا ان سے لطف اندوز ہوں گی اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا